بسرحمن الرحمن الرحیم اللہ وحمد الحمۃ السلام علیکم اللہ علی باق نور باقی تمام سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلے دار کتاب دعوی شریف میں صدرت نمبر پانچ سو دس ابلیغ ایک سو باون ہے پانچ سو دس شروع سے تک کہ دوسری دراز ایک سو باون جو اوراز فتح کا اوراد فتح میں ہم لوگ حصہ الملک ملک بار میں ہیں اس میں کل پچاس لال لس میں سے لالہ نمبر اڑتالیس کے پیر کے اندر دس پندرہ پیراگراف ہے اس میں آج پیراگراف نمبر سات آج کے پیراگراف میں یہ مشہور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مصنف منقول دعا جو ہے اس میں کلمات ہیں چار جملے ہیں ان میں سے ایک انشاءاللہ لطمہ اور مقدس کلمہ اس کے درست کا جو ہے یہ ہے سبحان کا ماں عبدت ناکہ حقہ عبادت کا یہ چار میں شبحان کا ماں عارف ناک کا حق مع کا سبحان کا ذکر زکر کا حقہ ذکر کا سبحان کا ماں شکر کا حقہ شکر کا ان میں پہلا جو ہے صبح نہ کا معاونت ناکہ حقہ عبادت کا اس مقدس دوہیا کلمات کی تھوڑی توجہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں تو شلوکی توجہات یہ ہے سبحان کا یہ لفظ سبحان ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے کبھی سبحان اللہ کبھی سبحان ربی کبھی سبحان کا اس طرح تو سبحان کا آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کل کی دس میں بھی توجہ کیا تھا یہ مفل ملخ فیل معذوف کا یا اس کے بھیل معذوف کئی چیزیں ہو سکتا ان میں سے ایک کل والی میں ہوتا ہے تھا عبر اوبر عبر و سبحانۂ سبحان ربی الحمیہ اور میں اللہ تعالیٰ کار ان کے عیب و بنق پاک اور منظع اور دور قرار دیتا ہوں وہ بھی مقدر رکھا ایک جو ہے یہاں یہ مغل اللہ پھیل معذوف ہے یہ تو سب نے سب نے بتایا تو وہ پھیل معذوب سب بھی ہو سبان کا یا صبا سبح تو سبحان کھا یہ معنیوی در سے معنی اس کا بھی وہی ہے یعنی اے اللہ ہم تجھے ہر قسم کے اے و نقص ہے پاک و پاکزا قرار دیتے کیونکہ جب سب بہا کا مانوی تسبیح بیان کا نبی ہے سبحان اللہ علم پڑھنا پاک قرار دینے کے معنی میں ہر قسم کے اے و نقص سے پاک و پاکزا قرار دینے کا معنیوی سبحان ہے تو ہم لغوی نے کل آپ کو لغت کی مشہور کتاب کے حوالے سے شاء الغت مختار سیاحم لوگوں کو بتایا تھا تو وہ سب بھی ہو یعنی میں اللہ تعالیٰ یعنی اے اللہ ہم تجھے ہر قسم کے وہ نقد پاک و پاک قرار دیتے ہیں یہ معنی بن جائے گا چنانچی اس پچھلے صفحے پر جو ہے ہاں جی اس سے پچھلے صفحے پر بیان ہوا شبحان عقل کی توضیع میں سبحان تسبیح کے معنیٰ تسبیح عطنجی تجویز عمان لغت میں یہ لکھے تنجیح تنجیح یعنی پاک کو پاکزہ قرار دینا اے مختار سے آپ نے یہ لکھا یہ میں باز ہے. تو سبحانہ کا یعنی کیا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم ہر قسم کی برائی و اے و نقص سے مناظر و پاک کو پاکزہ قرار دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہر قسم کے وہ نقص سے دور و پاک و پاکزا ہے کیونکہ مشکل مکہ اور تو اللہ کے بارے میں بہت شکوش اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اللہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ مردوں کو نہیں کر سکتے ہیں کیسے کریں گے ان کو بڑے تعجب لگ رہا تھا قیمت کے برپا ہونا ان کے لیے ناممکن سمجھ رہا تھا یہ سب اخلاج دیکھا اللہ کی قدرت میں شک ہے اس میں وہ ایپ نکالنے ممکن سمجھ اس لیے ہم ان تمام کو شرکیہ کوہریہ عقائد کے توڑ میں اللہ کی تصبیح کرتے ہیں یعنی اے اللہ تو ان تمام ایبوں سے ان تمام نقائص سے جو کفار مشرکین جو خدا کو نہیں ماننے والے دہریل اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں اے اللہ ہم ان تمام ایبوں سے تجھے پاک اور طیب اور پاکزہ منظہ قرار دیتے ہیں ہر اے و سے ہر کمزوری سے ہر زوف سے ہر نواتعانہ توانی سے تیری پاک ذات پاک و پاکزا ہے یہ معنی جو ہے اس سے مقدر سبحانہ کا کہ تو سبحان ہے کا یعنی اللہ تو پاک اور منزہ بہتر تو یہ یعنی صبح جب وہ سب بھی سب مقدر ہوگا تو معنی یہ بن جائے یعنی اے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم ہر قسم کی برائی ہوا اے و نقل سے منازع ہوا پاکزہ قرار دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں صبح کا یعنی اگر کوئی ہے کہ الصبہ تو جب صبح تو زبان کا مطلب کیا ہے اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہر قسم کے وہ نقص سے تور و پاک و پاکزہ ہے اب ما ابد حق ہے اس میں جو ماں ہے ماں کو ماں ہے نافش نافیہ نہیں کا معنی دیتا ہے ہاں معنی مائیں ہے نہیں کمانا دیتے نہیں کے مانا دیتے ماں ہے ما آباد نہ یہ سگے جو ہے متکلم مالغیر کا سگائے جام متکلم یعنی فیل ماضی معروف سے از فیل آبادہ یا ابدو عبادہ یہ جمع جگ ثقافل ماضی کا تو عرب اب بولتے ہیں عبد اللہ ہے یا آبد عبادتاً کی کیا معنی ہے یعنی پرستش کرنا اللہ کی بندگی کرنا عبادت کا معنی ہے عبادتن عبادتاً پوجا پرستش بندگی تو لفظ اس معنی سے تو القاموس الجدید نامی لغت میں اس عبادہ کا یہ معنی کیا ہے تو اس میں جو عبد نا, نا اس کا فائل ہے ابد کا کا محفول ہے کا ضمیر منسوخ متصر سگا واضح مکر عاضبانی تیرا تیری تو آپ وغیرہ کا مانے دیتے ہیں ہاں جی عربی زبان میں یہ لغت ضمیر ہے ہاں جی مخاطب کی ضمیر واحد کے لسمال ہوتے ہیں واضح کے لئے. تو ماں بدنہ کا سفان گاہ اللہ تو ہر اے و نقص سے پاک اور پائزا ہے ہر اے و نقد سے دو اور پاک و پاکزا ذات ہے ما عبد نا ہم نے تیری عبادت نہیں کیے ماں ماں نہیں کی نا ابدنہ ہم نے عبادت کا تیری ہم نے تیری عبادت نہیں کی بالکل نہیں کیا وہ کہنے مراد نہیں ہے مالک پیارے نبی کے جملے نا آپ نے زندگی بھر عبادت کیا اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت آپ کی زندگی کا ایک لہذہ و لمحہ عبادت آپ کی نیند بھی عبادت تھی پیارے نبی کی نیند بھی عبادت تھی ہم جو دن کو عبادت سال پیر نبی کے نیند لاکھوں درجہ بہتر عبادت پیرانبی تو وہ ہشتی فرماتے ماتے ہیں کہ اللہ تو باق اور منزہ ہے ماں عبدنہ کا ہم نے تیری عبادت نہیں کی حق کا عبادت کا حق عبادت اب حق عبادت کا مطلب ہے حق یہی کو حقن علیہ قضا جب عرب بولتے ہیں تو حقۂ واجب ہونا لازم ہونا حق الامر یہی کو حق ثابت ہونا حق کا یہ معنی کیا ہے القام و جدید نوین لغوی دعا میں تو یہاں پر دعا میں سبحانہ کا آباد کا حق عبادت کا ادھر حق سے کیا مرد ہے یہاں دعا میں حق کا صفت برائے محفول ملق معصوف ہے ایک محفول ملق کے لیے معصوفہ تھے اور یہ صفت اس کو محفول مللق جو ہے اور یہ اس کی جانشین ہوئی یہ حق کا اور حقہ عبادت کا مضاف مضافل مل کر عبادتُن معذور کی صبحت ہے حقہ عبادت کا تو اصل عبادت یوں ہے جملے کا سبحان کا ما عباد حقہ عبادت اصل عبارت یوں ہیں یعنی عبادت حقہ عبادت کا یعنی اے اللہ ما رہنا ناکہ ہم نے تیری سبحان کا ماں عبد کا اے اللہ تو پاک و منزہ ہم نے تیری ایسے عبادت نہیں کی اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے جو تیرے عبادت کا حق ادا کر سکے جو تیری بندگی کا حق ادا کر سکے جیسے تیرے بندگی کا حق ادا ہو جائے کہ جس طرح مجھے ترے بندگی کرنی چاہیے وہ طرح عبادت کا عبادت کا خود الغط ممالک ہے پوجا پرشتش بندگی القام و شل تو سبحان کا ما بدنہ کا حق کا عبادت کا یعنی حق کا عبادت کا ماں ابد ن حقِ یعنی ایسے عبادت جس سے تیری حق کے بندگی و عبادت ادا ہو جائے وہ ہم سے نہیں ہو سکے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا عبادت حق عبادت کا تجمہ یعنی ایسے عبادت جس سے تیرے حق کی بندگی و عبادت ادا ہو جائے ہاں جی عبادت ہم نہیں کر سکتے بس دعا کا مکمل ترجمہ سبحان کا ما عبد نقادت کا حق مکمل ترجمہ کیا ہو جائے گا ایک تجمہ جو بند آخیر کر وہ یہ ہے اے اللہ صفحان کا تو ہر اے و نقد سے پاک و منظہ ہے ما عبدت نا کا حق کا عبادت ہے. ہم تیری ایسی عبادت نہیں کر سکتے جس سے تیری بندگی کا حق ادا ہو سکے یہ تجمہ سے یا جس طرح تیری عبادت کرنا ہم پر لازم و واجب ہے وہ ہم نہیں کر سکتے یہ تجمہ بند آخیر کے ذہن میں آیا وہ تجمہ ہے اگر شیر خورشید شیر خورش صاحب نے یوں تجمہ لکھا ہے صبح کا ما عبد نہ حقہ عبادت کا اے اللہ تو باخ ہے صبح کا حق عبادت کا تجمہ ماں عبد نہ حقۂ عبادت گا ہم نے تیری عبادت نہیں کی جس کا تو لائق عبادت ہے جس کا تو اللہ کا عبادت ہے ہم نے ایسی عبادت نہیں کی وہ ہم نہیں کر سکا یہ ترجمہ میں اپنی جگہ پر دونوں سے ہاں جی نمبر یعنی اے اللہ تو باغ ہے نمبر علام بشیر کا تجمہ اے اللہ تو باق ہے صبح نے کھا کے تجمہ لکھا ہے ماں ابد نہ کا حق ہم نے تیری اس انداز سے عبادت نہیں کی جو تیرے پورس کا حق عدا کر سکے تو یہ سب تجمے درست ہیں ہاں جی البتہ میں نے لفظی معنی کو بھی مد نظر رکھا ہے میرے تجمے میں تھوڑا لفظی معنی کو بھی نظر رکھا تھوڑا سا باریکی میں جانے کی کوشش کی ہے ورنہ سب تجمہ اپنے اپنے جگہ پر باما درست تجمہ تو اس کی تھوڑی توجہ ہے بادن گرم صحان کا محبد ناکا کا یہ وہ مقدس دعا یا جملہ ہے جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور میں اپنی نبی کی مسلمہ دعاؤں میں سے یہ اپنی اس جو کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تو پاک و منزہ صبح نا تو باغ و منزہ یا ریب و نقد سے صبح نہ کا ما عبد نقادت کا, کا, کا اور ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جس سے تیری عبادت و بندگی کا حق ادا ہو سکے یا جس طرح ہم پر تیری عبادت کرنا لازم و واجب واجب ہے ہاں اس طرح ہم اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا یہ وہ مقدس جملہ جو اللہ کے پیارے نبی اللہ کی حضور میں کمال عاجزی کے ساتھ آپ یہ دعا جملہ فرمایا کرتے تو اجین گرام میں ہمیں اس دعا پر ذرا غور کریں ہمیں اسے سوال لے لیں میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں ہماری دعاؤں میں بڑی ہدایت ہے بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے درس ہے تو درس یہ جب کہ جو ہیں پوری کائنات میں ہر نبی حرماتے اللہ ہاں جی تو ہر اے سے پاک اور ہم سے تیری سے عبادت اور ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکیں جس سے تیرے عبادت و بندگی کا حق ادا ہو سکے یا جتنی عبادت بدن پر کرنا لازم اور واجب ہے پیارے نبی اسے جو انتظاری کا ظاہر کر رہے ہیں جبکہ پوری کائنات میں آپ سے بہتر کیفیت میں اللہ کی عبادت بندگی کرنے والا نہیں ہو سکتا نہ پہلے کوئی تھا نہ ہے نہ آئے گا ایک اللہ کا مقرب ترین بندہ ہونے کے لحاظ سے آپ سے بہتر عبادت کوئی نہیں کر سکتا یہ ہمارا عقدہ ہے تمام مسلمانوں کا عقدہ ہے لیکن آم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی عاجزی کو اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں اور ہمارے عالم تو باق منظار ابن سے اور جس طرح تیرے عبادت بندگی کا جو ہے ہم تیری ایسی بندگی نہ کر سکا ہے نہیں کر سکے جس سے تیری پر بندگی کا حق ادا ہو سکے پر برکانہ واجب تھا وہ ہم نہیں کر سکے آپ اس راضے کے مزارہ کر رہے ہیں تو ہم امت جو ہے ہم جو آپ کی امتی ہیں ہم مظہارے کو اپنے گھروان جان کے دیکھنا ہوگا تو ہم جیسے غریب و مسکین کیسے اللہ کی عبادت و بندگی کر سکتے ہیں. ہمارے عباداتی تو عبادت کہنے کے لائق ہی نہیں چیز ہے کہ حق کا عبادت ادا ہو سکے ہم سار کوئی اپنے جان کے دیکھیں میرے رضان کرام ہمارے عبادتیں تو عبادت کے نام پر ہاں جہ اللہ کے حضور میں کوڑا کرکٹ ہیں عبادت کے ہمارے عبادتیں میں اگر سچ کو میں یہ میرا اپنی ادراک ہے اپنی عبادتوں کو دیکھتا ہوں ہم جو سب سے زیادہ عبادت نماز پڑھتے ہیں ہاں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں بڑا تیر مارتے ہیں لیکن اس نماز پہ آپ غور کریں کیا یہ نماز اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے قابل ہے ہمارے عباداتے ہیں تو عبادت کے نام پر اللہ کے حضور میں کوڑا کٹکٹ ہیں پڑے کرکٹ زیادہ نہیں ہیں لیکن مہربان و کریم اللہ کے رحمت سے ہم نمد نہیں ہیں ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہم کس حد تک حضور قلب سے پڑھ سکتے ہم جب نماز میں داخل ہوتے ہیں اور تقبیر تو احرام کے ساتھ ہی تمام بولی ہوئی باتیں ہمیں یاد آ جائیں یاد آتی ہیں نیت آپ میں ہر کوئی بتاؤں اپنے اپنے دفتری کو دفتری کام یاد آتے ہیں دکاندار کو دکاندار کی کام آتے ہیں ہاں ہاں مولما کو مسائل دین میں آتے ہیں ہر کسی کو اپنے اپنے گھر میں جن کے جھگڑا ہے لڑائی ہے ان کو وہ باتیں یاد آتے ہیں ہر ایک کو اپنے دنیوی مسائل کی بات جو لاک بار پڑھ لیا سب پہلے یاد نہیں ہے اکیلے کچھ نکالے جو لغ بار پڑھ لیا شیطان سامنے آ اور ساری باتوں کا آپ کے سامنے ہم بچار کر دیتے ہیں آسرے بھی پڑ رہے ہیں رکو بھی کر رہے ہیں سوچ بھی کر رہے ہیں اور جو جو اپنی ساری اور کو سال ساتھ لے کے ساری باتیں ساتھ لے کے یہ کیسے نماز ہوا آپ, آپ کا آپ نے دل میں تو اللہ کا ہم نے نہیں بیٹھا میں ہمارے دل میں, میں خضور قلب تو پیدا نہیں ہوا عجیب جو نہیں ہوا بس ایک رکو سجو اڑنا بیٹھنا تو کر لیا ہماری عبادت یہی ہے اس کی حقیقت ہے نمازوں کو دیکھیں کہ ہم کس حد تک حضور قلب سے پڑھ سکتے ہیں ہم جب نماز میں داخل ہوتے ہیں اور طبی احرام کے ساتھ ہی تمام بلی ہوئی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں نماز ختم ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں کہ ہم نے نماز میں کبھی اللہ کی طرف رخ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو ایسی نماز ہاں جی ایسی نماز جو ہم عبادت کس منہ سے سکتے ہیں تو ایسے نماز کو جس میں توجہ اللہ تب سیز ہے نہیں تو ایسی نماز کو ہم عبادت کسی منہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہم سب پر رحم کرائے جان علماء جب نماز میں داخل ہوتے ہیں میں اپنی مثال دے رہا ہوں تو انہیں بھولے ہوئے مسائل یاد آتے ہیں تاجر کو اپنی کاربار یاد آتے ہیں دفتری بابو صاحب کو اپنے دفتری کام یاد آتے ہیں اس طرح ہر کسی کو اپنے اپنے معاملات اور امور نماز کے دوران ہی یاد آتے ہیں اور ایسا نہیں تو اپنے غربان میں دے اور انصاف سے کہیں اور انصاف سے فیصلہ کریں کہ میرے باتیں درست ہے یا غلط ہے ہمیں تو اپنی ایسی نمازوں سے ہی اللہ کے حضور استغار کرنا چاہیے ہمیں گناہ سے نہیں اس نماز یہ نماز اللہ کے گناہ ہے ہمیں گناہ کرتے جا رہے ہیں اور انصاب سے سہتے چاہیے گناہ ہے لیکن اس کے سوالین ہم اسے زیادہ کر نہیں سکتے تو کیا کریں گے نماز تو پڑھنا ہے چھوڑیں تو اور بھی زیادہ گناہ ہے پڑھیں تو ایسے نماز سے جو جوڑکیت سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن مہربان اللہ اس کے رحمت ہم نے امید نہیں ہے وہ ہماری چونکہ ہم اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے زیادہ بہتر بیماری پڑھ نہیں سکتے اللہ ہم سے قبول کرے ان شاء اللہ لیکن ہم بے اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی بیماریوں کے علاج کے لیے نہ طویب ہے نہ ہی مریض میں طلح دوائی پینے کا صبر حوصلہ بس اللہ اپنے پیاری نبی کے سدقے ہماری ان ناقص عبادتوں کو قبول کریں اور براہم کریں آمین اللہ